شیخ ابو مصعب صریف اقرح کی کتاب دعوت الاسلامیہ العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے پانچویں نقطے میں جاری ہے تیسری فصل کے پانچویں نقطے میں استاد محترم ہمارے حضرت تاجدار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ظہور اسلام سے پہلے جو سیاسی حالات تھے دنیا کے ان کو بیان فرما رہے ہیں گزشتہ درس میں ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ ظہور اسلام سے قبل مختلف قسم کی تہذیبیں اور ثقافتیں موجود تھیں خصوصی طور پر رومی اور فارسی سلطنتیں قائم تھیں جو آپس میں دست گریبان رہا کرتی تھیں آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم جزیرۂ عرب کے سیاسی حالات کا اور سیاست کے تابع جو حالات ہوتے ہیں ان کا ذکر کریں گے وہ فیض کلوقتی کان اربو جزیرۃ عربی یا عیشون فی عزلت ان سیاسی طامت عنجوار فی نظام ان بداعی ان متفق کن مستقل اما حول یقوم اعلیٰ تجمعات ان قبیلیہ و عائشۂ متحرب فیمہ بینہ متفر قصیاث ملک انولا نظام فقت قینت متفر قطندینیتعبد کلو قبیلت ہے اوسینہ استاذ محترم ابو مصعب شریف اقلّہ وسر فرما رہے ہیں کہ اس وقت جبکہ دنیا میں بہت بڑی بڑی تہذیبیں قائم تھیں رومی اور فارسی آپس میں دست و گربان تھے جزیر عرب کے عرب دنیا کی سیاست سے الگ تھلگ رہا کرتے تھے ایک بنیادی قسم کا ان کا سیاسی نظام موجود تھا جو کہ ٹوٹا پھوٹا تھا اور اطراف کے ماحول سے تقریباً بالکل جدا ہی تھا قبائلی اور خاندانی نظاموں پر قائم ایک ٹوٹ پھوٹ کا شکار سیاسی نظام تھا جن کا نہ ہی کوئی بادشاہ تھا اور نہ ہی کوئی نظام تھا اور ان عربوں کا کوئی مستقل بادشاہ یا کوئی نظام نہیں تھا حتیٰ کہ یہ دینی اعتبار سے بھی ٹوٹ پھوٹ کے شکار تھے افتراق و انتشار کا شکار تھے ہر قبیلے کا اپنا خدا اور اپنا بت ہوا کرتا تھا اور عربوں کا ایک سادہ سا اقتصادی نظام قائم تھا جس میں مال مویشی تھوڑی بہت زراعت اور تجارت کا دخل تھا یعنی اکثر لوگوں کا اقتصاد مال مویشی کے ذریعے حاصل ہوتا تھا اور صحراؤں میں جو تھوڑی بہت ہریالی زمینیں ہوتی ہیں ان میں تھوڑی بہت زراعت بھی ہوا کرتی تھی ان کی جو تجارت تھی وہ مکہ مدینہ یمن سے شام تک جایا کرتی تھی اور اس ذریعے سے ان کا تعلق چین اور ہندوستان سے قائم تھا دریائی راستوں سے سمندری راستوں سے یمن کے سمندری اور دریائی راستوں سے یہ تو ان کا مشرقی علاقوں کے ساتھ تجارتی رابطہ تھا اور ان کا تعلق مغرب سے شمالی شام اور ترکیہ کے علاقوں کے ساتھ تھا وہاں سے جو تجارتی قافلے آیا کرتے تھے ان سے ان عربوں کا تعلق ہوا کرتا تھا نظام الماہد و مستقل اللہ فلیمن پورے جزیر عرب میں کہیں بھی کوئی منظم نظام اور مستقل حکومت نہیں تھی مگر یمن میں یمن میں مستقل حکومت قائم تھی جو کہ مضبوط اور مستحکم حکومت تھی بالاخر رومیوں کے حلیف اور اتحادی نصرانی حبشیوں نے یمن پر حملہ کیا اور اس نظام کو بھی درہم برہم کر کے رکھ دیا نتیجتا فارس اور ایرانیوں نے مداخلت کی اور جو ایرانیوں کے تابے اور اتحادی تھے وہ دوبارہ غالب آئے تو ایرانیوں کے تابع جیسے کہ اس زمانے میں یا اشرف غنی وغیرہ ہوتے ہیں اس طرح کی حکومتیں اس طرح کے حاکم اور حکومتیں یمن میں قائم تھی ہاں بھی ہی الحوال السیاسی یا وما يمكن انسمیہ اصطلاح بن نوام الدولی فیقل بل عالم القدیم و روبا و شمال افریقیہ و نصف آصیہ الغربی فرماتے ہیں کہ یہ سیاسی حالات تھے اس وقت یا جسے ہم بطور اصطلاح عالمی نظام کہہ سکتے ہیں پرانے زمانے کا یورپ شمالی افریقہ اور اد مغربی ایشیا میں یہ نظام قائم تھا۔ وفي هذه الاجواء في بدايات القرن السابع الميلادي بزغ شمس الاسلام وبعث سيد ولد ادم وخير الاولين والاخرين سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه ان حالات میں اور اس ماحول میں ساتوی عیسوی صدی کی ابتداء اور آغاز میں اسلام کا سورج طلوع ہوا اور انسانیت کے سب سے افضل انسان اور انسانیت کے سردار و سرتاج سابقین و آخرین میں سب سے افضل انسانیت کے جھومر ہم سب کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے نبوة وبزغت شمس الحضارة الإسلامية حيث قامت نواة دولة الإسلام وتوحدت جزيرة العرب خلال باقي حياته وبعثته صلى الله عليه وسلم التي امتدت ثلاثا وعشرين سنة هماري حضرت تاجدار مدينة صلى الله عليه وسلم دعوت. اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی قربانیوں کے نتیجے میں اسلامی تہذیب کا سورج طلوع ہوا بالآخر اسلامی حکومت قائم ہوئی جزیر عرب سب اکٹھا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں جو کہ تیئیس سال تک برقرار رہی اس طرح یہ اسلامی حکومت عالمی نظام کے آمنے سامنے آئی اور پوری دنیا میں تین طاقتیں نظر آنے لگیں رومی فارسی اور اسلامی حکومت یہ سلسلہ ساتویں صدی عیسوی سے شروع ہوا پھر کس طرح مسلمانوں نے ان دونوں عظیم سلطنتوں کو پارا پارا کر کے رکھ دیا اور ان دونوں عظیم سلطنتوں کو اللہ کے فضل و کرم سے ختم کر کے اپنی عظیم خلافت قائم کی اس تاریخ کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنے آبا و اجداد کے کارناموں کو دیکھیں سمجھیں اور کیسے انہوں نے ترقی کی اور کیسے یہ عروج و زوال کی داستان ہمارے سامنے منظر عام پر آئی